العالَمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين قال الله تعالى تبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا صدق الله مولانا العظيم وصادق الرسول النبى الكريم الرفوف الرحيم الله منور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران وادخلنا الجنه بالقران وهجنا بالنعماء بالقران قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا بعره الله وملائكته على النبي محبوبہ رب عالم السلام سہابی قیام محبوبہ رب عالمی تمام تو صنعۃ تاریخ و توصیف اللہ ج الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش کے ہاتھ بھی اللہ جلّہ عالا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے مالک نقاب امم فخر ارب و اجن والیے کون مکان سیا لا مکان سی دے انجانے لالا رے تاب سر نشی ماہبا شہن شاہینا جلوائے سب ذات نورے ذاتے باعث بائسین عالم فخر آدم و بنی آدم رے بات رازدار راز اوہ۔ شاہد ماتبا صاحبِ علم نشرا. معصوم آمنہ احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کے حضور ناز نے اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجد الحتمام زبی التشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جیسا, جیسا کہ, کہ, کہ آپ سب کے ان میں ہے آج کی تقریب برادر مقدم جناب ارشد صاحب کے برادر کبیر کی جواں سال مرد اور ایک حادثہ میں کے انتقال کر جانے پر منعقد ہے اللہ تعالیٰ جلنا شاہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ سرخے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب ان کے بچوں کو ان کی اہلیہ کو بھائیوں کو اور بوڑھے والدین کو اس صدمے پہ صبر کی توفیق اتار جتنا بڑا صدمہ ہے اللہ اتنا بڑا صبر نصیب کرے مرنے والوں کے بعد ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے جاری رہتے ہیں تو یہ توفا ہے کی طرف سے جو مرنے کے بعد ان کو دیا جا سکتا ہے ہمارے آج یہاں جمع ہونے کے من بقاس میں سے پہلا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مرحوم کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ان کی برزخی زندگی ان کے لیے بہتر فرمائے ہے مختصر سی زندگی کا عرصہ گزار کے اب وہ احکم الحاکمین کے حضور پیش ہو چکے ہیں زندگی کے اندر سو کو پاہیاں غلطیاں انسان سے سازد ہوتی رہتی ہیں اللہ شاہر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی غلطیوں سے سر پہ نظر فرمائے اور ان کی زندگی کی نیکی اور بالخصوص ان کی یہ جو ناد وفات ہے وہ فریضہ ادا کر رہے تھے ڈیوٹی پہ تھے تو حکمی شہادت کے درجے میں موت کو شمار کیا گیا ہے اللہ گناہوں کا بھوک ہے, بار ہے اللہ تعالیٰ جانور کے حضور مرنے والوں کے لیے دوڑ کا سلسلہ مرنے والوں کی روح کو کچھ کا سبب بھی ہے اور اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرن ناراضیوں کو مانگنے کا ذریعہ گئے دنیا داروں سے تو مانگے تو ناراض ہوتے ہیں اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں دنیا داروں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ اب صاحب سوئے ہوئے ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں اب اگر مانگا تو ابھی مزاج میں چڑ چڑا پندھ ہوگا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 باقی پورا بدامت ہوگا لیکن پاؤں میں آگ کے جوتے ہو گئے اس کی گرمی اور حرارت اتنی ہوگی <سؤال> دماغ ہو کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب کی کیفیت ہے جو سخت عذاب ہے آج لوگ پرواہ نہیں کرتے بلکہ کئی لوگ ایسی بات کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کوئی بات نہیں اگر گئے بھی تو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 جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت پہ ہے اور اگر یہ ہوتا بھی لگا تو ایک سو چالیس سال لگ جائے گا تو کتنے حوصلے سے کتنی ڈٹائی سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا حضرت غوث آزم شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے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 انسان تو انسان رہے جانور باغ اس کی بدبو سے بٹ جائے تو وہ سخت عذاب ہے جہنم کے وہ عذاب میں نہیں سہ سکتا گو سنسار کرنا سزا ہے زنا کی شادی شدہ کے لیے میں دنیا کے اوپر اپنے آپ کو پاک کر کے آخرت میں سرخرو ہو کر جانا چاہتا ہوں حاک کریم نے فرمایا کہ اس نے شراب تو نہیں پی رکھی کہ نشے میں کہہ رہا ہوں اسے نہیں پتا اس کی کتنی بڑی سزا ہے جو یہ بات کر رہا ہے ایک ساحب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 غصے میں آگئے فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روح زمین کے تمام مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے سب کی مغفرت ہو جائے کہ اس نے اپنے آپ کو حد شریع کے لیے خود پیش کیا ہے اور جب کوئی شخص اپنے آپ کے اوپر حد شریع کا نفاظ کروا لیتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنب لیا اب مائز اپنے مالک کا جنازہ حضور نے خود پڑھایا ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن راوی کو شک ہے کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے جب حضور تشریف لے گئے حدیث کے لفظ ہیں وہ ہم جلوس جب حضور گئے تو وہاں کافی لوگ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اشارہ فرمایا اپنے بھائی مائز کے لیے بغفرت کی دعا کرو.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 پتا نہیں زہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں کہا میری صحبت میں رہتے اور اتنی لمبی امید عرض کی حضور ظہر پڑی ہے پتہ نہیں عصر پڑنے کا موقع نصیب ہوگا یا کہ نہیں ایک بولاسر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھ پائیں یا کہ نہیں ایک نے عرض کی حضور ایک رکت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رقط کا موقع بھی نصیب ہوگا یا کہ نہیں فرما یہ سب کچھ تمہاری باتیں ہیں میں تو یوں کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں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 وخر کرتا رہتا تبھی میری بڑی زندگی پڑی ہے بعض کسی کو کہیں نہ دیکھی کی دعوت دیں وہ کہتا جناب بس میں ریٹائرمنٹ لے لوں اس کے بعد انشاءاللہ میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں پھر حج کرنا پھر میں ہوں گا اور مسجد ہوگی یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہو جس طرح سب کچھ اس کے قبضہ اختیار میں ہو کوئی کچھ بول رہا ہے کوئی کچھ بول رہا ہے یہ طول عمل لمبی امید اور توبہ کو وخر کرتے چلے جانا یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے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 لیکن جس نے نکیر ڈال لی جوانی کو اور کھینچ کے اس کو در محبوب پہ لے آیا اور اس پہشانی کو جھکا کے مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیا آج تو لوگ اسے کہیں گے یہ مسیطر ہو گیا اسے کیا پتا دنیا کیا ہے لیکن کل قیامت کے دن قدروں قیمت معلوم ہوگی اس مسیطر کی اس کو کتنی اللہ عزت دیتا ہے جب دھوک کرک رہی ہوگی اور وہ سورج کی گرمی جسموں کو پگلا رہی ہوگی سوا میل پہ آ جائے گا سورج ابا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا زمین تانبے کی اور لوگ پسینے میں شرابو کو گھٹنوں تک کو ٹخنوں تک کو کمر تک اور کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور پسینہ اتنا گرم اگر اس کا ایک کترا ہو پہاڑ پہ جائے پتھر پہ جائے اور اتنا بدبو دال اگر دنیا پہ کترا ڈال دیا جائے تو جنوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں بدبو سے اس پسینے میں لوگ شرابو ہوں گے لیکن فما سات ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا ان میں سے ایک شخص بشاہت اللہ وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حبیب ہوں اور جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا اعزاز ہے ہم کیوں غافل ہیں کیا ہمیں مرنا یاد نہیں ہے اپنی توبہ کو کیوں موخر کرتے ہیں انسان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 اس کے بعد پھر نوے سال کے بعد دس سال آئے توبہ کا خیال آیا پھر کہا ایک سال قبل کر لوں گا کہ ایک مہینہ ایک ہفتہ علامہ روبی کہتے ایک دن باقی رہ گیا اور اب وہ کہتا تھا میں یہ کر لوں وہ کر لوں فلاں چیز رہ گئی ہے حتیٰ کہ روح دبوچ لی گئی اس کو توبہ کی توفیق نہ ہو سکی تو انسان کا اگر دل راغب ہو جائے اچھائی کی طرف نیکی کی طرف اس کو توبہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرنی چاہیے اگر یقین بھی ہو کہ میری زندگی اتنی ہے لیکن ہمیں تو اپنی زندگی پر بھروسہ ہی نہیں ہے آج کل موتیں اچانک آ رہے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے پناہ مانگی اللہ من الموت کاموت اے اللہ اچانک موت سے تیری پناہ مانگتا حضرت یعقوب علیہ السلام وعدہ لیا ہوا تھا حضرت علیہ السلام سے کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا پہلے کو کاسد یا کوئی پیغام بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کروں ایسا ہی ہوا حضرت علیہ السلام ایک دن حاضر ہوئے پوچھا کہاں آئے ہو کدھر آئے ہو کہا میں قبضے روح کے لیے آیا ہوں کہ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے کو کاسد یا پیغام بھیجوں گا تم نے نہ, کوئی بھیجا نہ پیغام بھیجا کہا حضرت آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ ہوئی ہے یہ کاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑھی میں سفید بال آ ہیں یہ میرا کاصل نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی آنکھوں میں سفیدی اتر آئی ہے یہ میرا کاصل نہیں تھا تو اور کیا تھا تو لوگوں کی موت ہمارے لیے سامان ہی ہے یہ ہمارے لیے پیغام موت ہے داڑھی میں سفید بال آنے لگے تو سمجھ لو موت کا کاصل آ گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو، صبح و شام دوپہر ایک ملازم آ کے آپ کو کہتا ہے عمر موت کو نہیں بھولنا کپ کپ آ کے رہ جاتے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 ہماری تو پوری داڑی سفید ہو جائے میاں محمد بخش عارفِ کھڑی رومیِ کشمیر نے کیا خوب کہا تھا ہڈیاں کم بڑھ گوڑے کھڑ تے اڑ گیا لگ تیرا عجیبِ بدیوں باز نہ آئے جیو مرد تے لے رہا یا ایوہل انسان ماغر رکبِ ربِ کل کریم اے انسان تجھے کریم رب سے کس نے غافل کر دیا ہے اللہ ذی خالکا کا فسواکا فعادلک فی ایسورتِ م جس رب نے تجھے پیدا کیا تیرے آزاد کو توازن دیا تجھے حسن دیا تجھے جوانی بخشی تجھے گنا گن نعمتوں سے نوازا تجھے بولنے کا سلیقہ دیا تجھے چلنے کا طریقہ دیا تجھے ہوا سے خمسا سے نوازا تجھے بہتری اور بھلائیاں نصیب کی اور اس مالک کا درد چھوڑ کر تو کہاں بھاگ رہا ہے رب کل کریم بتا وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے رب سے مغرور کر دیا ہے دولت وہ چار دن کی کہانی ہے اسد ڈھل جانے والا ہے دولت ختم ہو جانے والی ہے جوانی وہ آج ہے کل نہیں ہوگی تو کس چیز نے تجھے مقرور کر دیا مالک کے حضور ہم نے اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کا علاج پیش کرنا ہے اور اس کی عبادت سے اس کے ذکر و فکر سے اپنے اندر کو تابیدگی دینی ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی سرباد ہو جائے اور پھر بعد میں ڈانڈا پچھتاوا ہو یہ مرنے والے ہمارے لیے سامان عبرت ہیں اللہ تعالیٰ جل اللہ شان اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے اور ہمیں یہ سوچنے کی توفیق فرمائے کہ آج وہ نہیں ہیں کل ہم نہیں ہوں گے آج وہ قبر کی تنہائیوں میں ان کی جگہ ہم بھی تو ہو سکتے تھے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 اور اس کی موت کو دیکھ کر یہ توبہ کر لیں اپنے معاملات حیات درست کر لیں اور آخر کی تیاری کر لیں اور اگر ان میں سے کسی کی موت کو اس کے لیے وقت بنا دیا جاتا تو یہ کیا کرتے اس لیے اللہ نے مرنے والوں کے ذریعے سے جو باقی پسماندان ہیں پر احسان کیا اور ان کو ایک اور موقع سمبلنے کا دیا کہ وہ سمبل جائیں اور اپنی زندگی کی راہیں ٹھیک لیں تو یہ ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کی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 حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اتائب من لا اللہ زبالہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح گناہ کیا ہوا ہی ہے بالکل اللہ صاف اور پاک اسے فرماتا ہے جس طرح ماں کے بطن سے ابھی اس نے جنب کیا اگر آج ہم توبہ کر لیتے ہیں تو ماضی صاف ہے اور انہیں اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارے لیکن آج اگر ہم توبہ نہیں کرتے رجوع نہیں کرتے اور ہمارا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اگر توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور اچانک موت ہماری روح اونچک لیتی ہے تو پھر آخت کے معاملے تو بڑے سخت ہیں تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے اور پھر پشتاوا لگے مجھے اور آپ کو آج ہی اپنی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جل شان ہو کو کروٹ کروٹ اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے اور پاس خان کو صبر کی لازوال دولت اطاع چونکہ مشکل کے موقع پہ صبر اجر کا باعث بنتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبر کی تلقیم فرمائی جب اے راستے میں آمت اللہ اے اللہ کی لونڈی صبر کرو کیونکہ اگر انسان صبر نہیں کرے گا تو کیا کر گا جانے والے تو واپس نہیں آئیں گے وہ تو چلے گئے اب ہم نے ان سے عبرت حاصل کرنی ہے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 آنکھوں کا غم اور دل کا غم رحمان کی طرف سے کا غم اور زبان کا غم شیطان کی طرف سے جب حضور کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضور تشریف لائے آقا کریم اپنے بیٹے کے سرحانے بیٹھ گئے وہ اینا رسول اللہ تدمان حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے آقا کریم نے فرمایا بیٹا ابراہیم تیرے دل غم زدہ ہے آنکھیں رو رہی ہیں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 انتہائی دکھوں والے زندگی ہے لیکن اس پہ یہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس آخر کے, در عطا فرمائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی ارض کی حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں اور گر پڑتی ہوں جس سے میرا سطل بھی کھل جاتا ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرے یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو حضور علیہ السلام نے شاد فرمایا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 ایک سانس کا پتہ نہیں اس مستقبل کی بات ہے زندگی کھپا ہے مستقبل ٹھیک ہو جائے اصل مستقبل تو آخرت کا مستقبل ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب سیابہ کو خندق ہوتے دیکھا اس وقت دعا دی اللہم انالعیش ایش الاخرہ فَقْفِرِ الْعَنصَارَ بَالْمُحَاجِرَةِ اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے میرے ان انصار کو بھی بخش دے میرے ان محاجروں کو بھی بخش دے اصل مستقبل ہو ہے یہ تو چار دن کی زندگی ہے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 موت کو بھی مینڈے کی شکل کے اندر میدان میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا کتابوں میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں جانے کے باوجود صرف ایک ڈر میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں دکھوں کے باوجود ایک خوش فہمی میں ہوں گے وہ کیا جنتیوں کو جب نعمتیں ملے گی مائے مین کو سلسبیر کیا کچھ نہیں ہوگا جنت میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر تذکرے کیے تو جب وہ دیکھیں گے تو دل میں کھٹکا پیدا ہوگا کہیں موت نہ آ جائے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 اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا جب کھال جل جائے گی تو ہم اس کی جگہ نئی کھال بدل دیں گے تاکہ یہ عذاب کی تکلیف دنیا کے اندر میرے حکموں کو توڑا اور پرواہ نہ عزت میں نے دی اس کی آنکھوں میں دور میں نے رکھا اس کی زبان کو بولنے کا سلیقہ میں نے دیا اس کی ٹانگوں کو چلنے کا طریقہ میں نے دیا اس کو سانسے میں نے اگی اس کے لیے سبز زمین سے میں نے اگائے اس کے لیے پانی اور آسمان سے میں نے برسایا اس کے لیے میں نے کیا کچھ نہ کہیں سورج خدمت میں لگا ہے کبھی چاند خدمت میں لگا ہے کہیں جنور بال برداری کے لیے ہیں کہیں سواری کے لیے اتنا کچھ اس کے لیے میں نے پیدا کر دیا اس کو سجدہ کرنا جوارہ نہیں تھا کتنا متقبر اور کتنا مغرور ہو گیا دنیا پہ جا کے اپنے رب کو بھول گیا یا ایوہ الانسانو موغرق بربک الکریم اس لیے اللہ اس دن پر <an> <stellar an -tutuk them>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 میں بھی توٹ کے دیکھوں کیا مزہ ہے لونڈی سوئی ہوئی غصے سے لال پیلا ہو گیا ایک لونڈی کو یہ جلد کہ بادشاہ سوئے اس نے جلاد کو بلایا کہ اس کو یہیں سے پکڑو الٹا لٹکا دو اور اتنے کوڑے مارو کہ اس کی روح نکل جائے تاکہ لوگوں کو یہ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 اس نے کہا روتی تدستی ہوں جب کوڑا لگتا ہے میری جان نکلنے کو آتی ہے تو کافی اچھی کیوں ہے کہا میں یہ سوچ کے ہنستی ہوں کہ چاند لمحوں کے لیے سیج پہ سوئی اور اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے جس کو عمر ہوگی سوتے ہوئے اس کا کیا بنے گا آج ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ مالک کو بھول جائیں اور زندگی کیش اپنا لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میرا تو ٹھنڈا پانی کو دل نہیں قیامت کے دن کبھی اس کے حساب میں چکڑا نہ جا تو بزرگوں نے کیسی کیسے احتیاطیں کی ہیں اور ہم کیسے غافل ہیں تو صاحب یہ یہ اللہ نے ہمارے لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا کون, سا بندہ کیسے عمل کرتا ہے کون سا بندہ کیا عمل کرتا ہے ہم نے اچھے عمل کر کے اصل ہماری زندگی آخر کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے دو گھر ہیں دو زخ اور جنت اللہ نے قرآن مجید کے اندر دونوں کے نقشے بیان کر دیے ہمیں راہیں دے دی ہمارے اعضا کو دونوں راستوں میں چلنے کی سکر دے دی اور پھر اختیار سفر کر کے اپنے مالک کی رضا حاصل کرنی ہے اللہ تعالیٰ جل شاہ برادرم عبد الرشید صاحب بروم کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں تا فرمائے ہم سب کو مرنے والوں سبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا اور پس پسماندان کو صبر جب اجر عظیم عطا کرے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب اللہ